اِسّلحم الحمۃ الرحمد اللہ علیہ و رحمۃ اللہ وحمۃ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کون شامن خانہ صاحب کاشن سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں چھ سو کی پبلک تین سو انتیس ہے چھ سو ستاسی دعوت شریف کے شروع ثبیتہ کی درست تعداد ہے اور تین سو انتیس امراد فتح کی اوراد فتح میں ہم لوگ جو ہے اس میں اعظم کے باعث میں ہیں اس میں اس معذر نمبر اکیس یا علیم یا عالم اس کے جو ہے بش پہلے ابتدائی بحث جو ہے اس مقدس قسم کے عالم کے جو ہے لغی معنی اور ملمانی کے ذہن میں جو توضیحات دیکھا ہے وہ جو ہے آپ لوگوں کو جو پیش کر رہا ہوں اس میں مقدس کے اولیے سے جو خلاصہ پیش کرنا تھا لغوی بحث کا خلاصے سے پہلے یہاں جو ہے جو کل آخر میں ہوتا ہے خالہ تعالیٰ کے علم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے علم کے عظمت کے حوالے سے جو ہے تھوڑا سا کہ وارت جو آخری وارت کل کے درس میں تھا اس کی طرح تکرار کروں تو کوئی حارث نہیں ہے حکومت العلیم جو ہے مبالغۂ کا سکا ہے یہ مطالب کتاب خرصیت اعظم الحوشن جو ہے اس کتاب کی صفحہ نمبر دو سو سینتالیس اڑتالیس پہ ہے اس میں فرماتے ہیں یہ العلیم مبلغ کا شعر ہے جس کا مطلب ہے کہ تمام اشیاء اور امور کا کامل علم دنیا میں جو کچھ ہے تمام اشیاء اور تمام امور کا کامل علم تمام حقائق کا علم مطلق اس کا نام جتنے بھی حقائق ہیں موجودات ان سب کا علم ملق یعنی ہر زاویے سے ان سب کا علم تمام کلیات و جزیات کا مکمل علم ظاہر و باطن کا علم ارض و سما کا علم زمین سے زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہیں ان سب کا علم غیب و شہوت کا علم غیب یعنی جو چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں ہوا سے ہم سکتے درخت کر سکتے ہیں اس کو ماورائے طبیعت بھی بولتے ہیں ان سب کا علم اور شہود جو ہے جن کو ہم ہوا سے ہم سے دیکھ سکتے ہیں درک کر سکتے ہیں ان سب کا علم تو غیب و شہوت کا علم معاضی و مستقبل کا علم یہ سب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یعنی ہر چیز کا ہر زاویے سے علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم کا علم تو منتقل اور کامل ہے باقی ہر ایک کا علم اضافی اور ناقص ہے باقی سب کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں سب کے علم نہایت محدود ہے اللہ کے علم بحر اللہ سائل ہے محلوقہ کا علم جو ہے قطرہ ہے اس میں سے قطرہ ہم کہہ سکتے ہیں جناج اللہ نے خود قرآنِ میں فرمائے وما ہوتی تم منا علم اللہ کلّہ ہم تمام موجودات عالم سے اور خصوصاً انسانوں سے مخاطب ہوتا اللہ فرماتا ہے کہ انسانوں تم تمہیں جو کچھ علم دیا گیا تم جو کچھ جانتے ہو وہ تھوڑا ہے وماں ہوتی ہو تو من ہم نے اتنا دیا تمہیں علم میں سے اللہ خلر تھوڑا یا اللہ تعالیٰ کے علمِ محیط علمِ ملک کے انسان کو علم دیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کتاب قرآن پاک میں ہی فرماتے ہیں یہ بہت تھوڑا علم ہمیں تمہارے ہمارے علم میں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی علیم کا علم تو ملق اور کامل ہے باقی ہر ایک کا علم اضافی اور ناقص ہے ان شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی علیم وہ ذات ہے جس کا علم تمام ظاہری باطنی پوشیدہ اعلانیہ ضروری ممکن ناممکن علم علوی علم سفری ماضی حال مستقبل تمام کو شامل اللہ کے اللہ رب العزت سے کوئی بھی مافی نہیں ہے کوئی چیز مافی نہیں ہے خواہ بڑا ہو خواہ چھوٹا ہو اور کوئی حالت اللہ تعالیٰ سے مافی نہیں اللہ سے اچھی ذات تو یہ بانوی تو پر اس بحث سے لغوی بحث علماء جو توجہ اس کی معنی کے لحاظ سے کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس مقدس العلیم کے لغوی معنی تو وجہات سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ العلیم وہ ذات پاک ہے کہ علم اس کے صفات ذاتی میں سے ہے وہ اللہ جب سے ہے ہم اس کا وجود ہے وہ علم کے ساتھ ہے صفات ذاتی ہے نہیں اللہ تعالی علم اللہ کے صفات ہماری علم کے زفا... صفات ذاتی نہیں ہم نے بعد میں سیکھا ہے اللہ کے علم ذاتِ ہے اس کے ذات اللہ جب سے ہے علیم میں ہے ایسا نہیں کہ اللہ علیہ وا تو ذات ہو علم سے خالی ہو ایسا نہیں علم اللہ کی صفات ذاتی میں سے کبھی اس کے ذات سے جدا نہیں ہو سکتا ہاں خدا کے صفات ثبوتیہ میں سے علیم ہے علم ہے لہٰذا اس مقد علیم کے لغی معنی و دغہ توضیحات سے ہم یہ نقشہ اخذ نظیہ اخذ کہہ سکتے ہیں کہ العلم وہ ذات پاک ہے کہ اس کی علم جو ہے اس کے صفات ذاتی میں سے علم اس کے صفات ذاتی میں سے یعنی اللہ جب سے ہیں علیم ہے اس کے علم ملق اور بے نہایت تھے اللہ کے علم تمام اشجال قلم بن جائے کائنات کے آن تمام درختان قلم بن جائیں سات سمندر سیاہی بن جائیں مزید اس پانی کو ڈبل کریں تب بھی کلمات الہی کا صرف فہرست بھی نہیں لکھ سکتا کلمات کو لکھنا چھوڑو اس کا فہرست بھی نہیں لکھ سکتا اور ایسا ناممکن ہے اسے ہر چیز کا علم ہے اور اس وسیع اور اس وسیع کائنات میں کوئی بھی شے اس کے عطا علمی سے خارج نہیں ہے. ہاں چنانچہ اس نے خود فرمایا وہ احاط بالکل نشِ علم قرآن پاؤ فرمائے آہات ہر چیز پر اس کا علم محیط ہے چھایا ہوا ہے گھیرا ہوا ہے ہر چیز اس نے فرمایا بکل نشۂ علم اللہ جو ہے صلی اللہ کے علم بالک ال نشین علیم ہے علطلم وہ بالکل نشین علیم و بالک النش نلیم اور اسے ہر چیز شے کا بھی علم ہے اور ہر شے کا ماضی حال اور مستقبل ہر شے کا ہاں اور ان کے جو ماضی ہر مثال کے تمام احوال کرلم ہے اللہ تعالیٰ کو اور جس طرح اس کی ذات ازل ازلی ہے ازل سے ہے اس کی ذات جو ہے ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا اس کی ذات ہاں جی اس کا علم بھی اس ذات پاک کا علم بھی جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا یعنی اللہ کی ذات ایک وقت ہو اور اس کا علم نہ ہو اللہ کی ذات جب سے ہے اس علم بھی اس وائن سے ہے اللہ کی ذات جس طرح ازلی اور آبادی ہے اس کا علم بھی ازلی اور آبادی ہے کیونکہ علم اس کی ذاتی صفات میں سے ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک وقت اللہ کی ذات تو ہو لیکن وہ ذات علیم نہ ہو ہاں بلکہ علم اس کی جو ہے صفات ذات میں سے ہے لہٰذا وہ ازل سے ہر شے کا علم عالم ہے ازل سے وہ ہر شے کا عالم ہے اور اب تک جو ہے ہر شے کا عالم رہے گا جس جی طرح اس کی ذات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا اسی طرح اس کے علم بھی ازل سے ہے ابد تک رہے گا اس کے ذات سے کبھی بھی جدا ہونا ممکن نہیں کیونکہ وہ ذات ہر شے کے شروع آخر ظاہر باطن میں ہے ظاہر نے خود نمایا پر اسی لحاظ سے ہانی کہ ہے چونکہ وہ ذات جو ہر شے کے شروع آخر ظاہر باطن میں ہے لہذا اسے ہر شے کے شروع ابتدا کا علم ہے شروع و ابتدا کا علم ہے اور آخر و انتہا کا علم ہے اور چونکہ ہر شے کے ظاہر و باطن کے ساتھ ہے لہٰذا ہر شے کے ظاہر و باطن دونوں کے علم ہے اللہ فرما اللہ ولاخر الظاہر والاطن واہ وہ بالکل نیشن علیم سر حدیت کے یاد نمبر جو ہے تین ہے اور ہر شے کی یہی چار حالات ہیں نہ فرماتے وہ وہی ذات ال بھی ہے وہی آخر بھی ہے، وہی ظاہر بھی ہے وہی باطن بھی ہے اور فرمایا وہ ہر شے کا جاننے والا ہے وہ بالکل شیئ نہیں اور اللہ کی ذات ہر شے کا جاننے والا ہے اور اس لحاظ سے کیا ہوا ہے یعنی اور ہر شے کی یہی چار حالات ہیں ہر شے کی یہ شاد شروع آخر ظاہر باطن دنیا میں جتنے بھی شے اشائیں اس کی چار حالت ہیں ایک اس کے شروع ایک اس کے آخر ایک اس کا ظاہر اوپر والے سے نیچے والے سے اور اللہ ان چاروں حالات میں ہر شے کے ساتھ ہے اللہ ظاہر والباطر ہاں جی اور اللہ جو ان چاروں حالات میں ہر شے کے ساتھ ہے ہر شے کے تمام حالات سے آگاہ ذات ہی العلیم ہے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات المقدس ذات ہے لہذا غمی ہمیں اللہ تعالیٰ کے العلیم اور ہر شے پر اس کے علم محیط ہے ہاں بندے کا اور کوئی اللہ سے معافی نہیں اس بات پر پختہ ایمان رہنا قرآن پاک کے آئے تو روشنی میں بھی واجب ہے حضرت شاث محمد نباء ہے بھی اسی میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے صفات ثبوتیہ میں سے ایک جو ہے العلیم ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اسی صلاح کے علیم ہونے پر اعتقاد رہنا ہم پر واجب ہے اکثر اللہ تعالیٰ کے سمیع اور بصیر ہونے پر بھی سننے والا اور دیکھنے والا ہونے پر بھی ہمیں ایمان اور اتقار رکھنا واجب ہے اس کے نظری وجہ ایک بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے کیا سنتا ہے میرے ہر بات سنتا ہے خواہ میں آہستہ بولوں خواہ میں زور سے بولوں خواہ محفل و مسجد میں بولوں خواہ میں اکیلا بولوں ہاں جی خواہ میں بہت ایسا کسی کے کان میں بولوں یا جو ہے آواز سب سنتا ہے کوئی بھی آواز نہیں جو اللہ تعالیٰ نہ سنتا کتنا ہی وہ آواز جو ہے بہت ہی ہلکا کیوں نہ ہو جیسے میں ایک چونٹی جیسا عادی میں آتا ہے ایک چونٹی سمندر کے تہ میں جو ہے اگر ایک پتھر کے اوپر سے گزرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آواز سنتا ہے اب یہ ایسا اندازہ کریں وہ ذات جو اس کی قوت سماعت کتنے عظیم ہیں اس طرح وہ ذات دیکھتا بھی ہے ہاں جی طرح عادی ہے بھائی سمندر کے تہ میں ایک سیاہ پتھر اور سیاہ پتھر کے اندر نیچے نہیں ہے. اندر کے اندر اگر کوئی سیاہ چونٹی بھی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بھی دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ سانجے اس کے دیکھنے کی قوت بھی عظیم ہے اس کے سننے کی قوت بھی نہایت عظیم ہے اس کے علم بے نہاط عظیم ہے تو پھر بندے کو ہمیں اور ہم اللہ اللہ سے چھپ کر کوئی بات کر سکتے ہیں نہ اللہ سے چھپ کر کوئی کام کر سکتے ہیں اور نہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود فلما میں تمہاری دل کی باتوں سے میں آگاہ ہوں اگر صدور جو کہ تمہارے دلوں میں ہے اس سے بھی میں اللہ آگاہ ہوں کے گرم تمام حقائق کو سامنے رکھیں بندہ اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے پر ہمارے ہر ہر حال سے آگاہ ہونے پر ہمیں ایمان ہو اللہ کے سمیو سننے والا اور جاننے والا ہونے پر ہمیں پورا پورا یقین ہو تو گویا کہ آپ کے تمام حرکات و سکنات آپ کے بات اللہ سن اللہ دیکھ اللہ جان اس بات پر اگر ہمیں پوکھتا یقین ہو جائے نہ انسان گناہ نہیں سکتا جب بھی گناہ کا ارادہ کرے گا آپ کا ضمیر بولے گا آپ کے دل بولے گا یار اللہ اللہ جانتا ہے اللہ کیا سوچ رہے ہیں اللہ کو علم ہے اللہ تو تم اللہ کے علم میں ہوتے ہوئے تم کیسے غلط سوچ رہے ہیں ہاں ایسا جو آپ کوئی غلط حرکہ کوئی بات غلط بات کر رہے ہیں غلط بات سن رہے تو وہاں بھی بے اللہ تو سمین بشیر اللہ سننے والا ہے ہاں جی تو اللہ اللہ کی سننے کو پر ایمان رکھ کر جو ہے آپ کو غلط بات سن نہیں سکتا ہے بول نہیں سکتا ہے اس طرح بصیر اللہ تعالیٰ تمہارے تمام حرکات و شکنات سے آگاہ ہے دیکھنے والا ہے تو پھر ہم جو ہے کوئی غلط حرکت نہ کہیں غلط راہ پہ چل سکتے ہیں غلط راستے پر جانے کے ارادہ کر سکتے ہیں نہ تمام ہم کو غلط کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ سبھی اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ ایمان جو اللہ تعالیٰ کی ان اسمال حوصلہ پر ایمان انسان کو کل معصوم بنا دیتے ہیں اگر ہم ان اسمال حوصلہ پر اللہ کے علیم ہونے پر سمیع ہونے پر بصیروں پر پختہ ایمان پیدا کریں تو انسان جو ہے کل معصوم ہو جاتا ہے تو میری دو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مقدس اسمال ہوسنہ کی ایک حق و معرفت ہو جائیں ان کے معنی مفہوم کو جانیں اور ان کو اپنے ایمان کا مضبوط حصہ بنا دیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے بچانے میں ان مقدس آسمات سے مدد لیتے ہوئے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہم دنیا حرط علموں میں ذلیل وخار نہ ہو جائیں